ام اجرا فهم من مغرم مثقلون اے میرے نبی کیا آپ ان سے دعوت و تبلیغ کا کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں جس کے بوجھ تلے وہ دبے جا رہے ہیں یہاں بھی استفہام نفی کے معنی میں ہے یعنی اے میرے نبی کیا آپ ان تک میری پیغام رسانی کے بدلے ان سے کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں جس کے بوجھ تلے وہ دبے جا رہے ہیں اور اسلام قبول کرنے سے معذور ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ تو بلا معاوضہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ دائرہ اسلام میں آ جائیں بلکہ آپ اپنے پاس سے انہیں مال دیتے ہیں تاکہ ان کے دلوں میں ایمان راسخ ہو جائے